طرح کی تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے سورة صاد بسم اللہ قرآن دلک بل الدین عزتی شکو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 ہم نے ان سے پہلے بہت سی عمتوں کو ہلاک کر دیا تو وہ عذاب کے وقت لگے فریاد کرنے اور وہ چھٹکارے کا وقت نہیں تھا وَعَجِبُوا أَن جَاءَهُم مُنذِرٌ مِّنْهُمْ وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ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 وَإِن طَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَن نَّمْشُ وَاصْبِرُوا عَلَى آلِهَتِكُمْ إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي الْمِلَّةِ الْآخِرَةِ إِنْ هَذَا إلا بلری بل اور ان میں جو معزز تھے وہ چل کھڑے ہوئے اور بولے کہ چلو اور اپنے مابودوں کی پوجا پر قائم رہو بے شک یہ ایسی بات ہے جس میں کوئی خاص غرض ہے یہ بات کسی دوسرے مذہب میں ہم نے کبھی سنی ہی نہیں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 وإلى هنالك مهزوم من الأحزاب كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكه أولئك الأحزاب.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 و موح ال سوحچ ملح میس و کولو ربن اجل کپن کبل يَوْمِ س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 وَهَلْ وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب 13. إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف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 اخیل ہوں تسروں تسرون علی انجتوں فقول اکفلنی ہے فقول اکفلنی ہے ذنی فن خی تو بات یہ ہے کہ یہ میرا بھائی ہے اس کے ہاں 99 دنبیاں ہیں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 ييا دَودُ إِا جَعلنكَ خَلفَةً فِي الأبِْ فَحكُمْ بَيْنَ النَّاسِبِحَكِّ وَلَا تَتَّبِع الهَوى وَلَا تَتَّبِع الهَوَا فَيُبِلَكَ عَن سَبِل لللَّ ان الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ اے داود ہم نے تم کو زمین میں خلیفہ بنایا ہے تو لوگوں میں انصاف کے فیصلے کیا کرو اور خواہش کی پیروی نہ کرنا کہ وہ تمہیں اللہ کے رستے سے بھٹکا دے گی جو لوگ اللہ کے رستے سے بھٹکتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے اس لیے کہ انہوں نے حساب کے دن کو بھلا دیا کسور کسور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 اہل عقل نصیحت حاصل کریں بال ہی بلاشی خوف ن تلجی فقول ان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 وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَىٰ كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ قَالَ رَبِّ ٱزِفِرْ لِى وَهَبْ لِى مُلْكَ ٱلَّذِى لَا يَنبَغِى لِأَحَدٍ مِّنۢ بَعْدِى ۖ إِنَّكَ أنت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 متسلوم بری دو شرع و وہ بن اہل میں ہوں رحمتم احمدم دکھرالی ال وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَثْ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوْوَاب اور ہمارے بندے آیوب کو یاد کرو جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا اور کہا کہ شیطان نے مجھ کو عیزہ اور تکلیف دے رکھی ہے ہم نے کہا کہ زمین پر لات مارو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 ایک صفت خاص آخرت کے گھر کی یاد سے ممتاز کیا تھا اور وہ ہمارے نزدیک منتخب اور خوبی والوں میں سے تھے اور اسماعیل اور الیسا اور زل کو یاد کرو اور یہ سب بھی خوبی والوں میں سے تھے جدنی مفت مت کی نفیح نفیح بن کتی سر الطرف اتر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 بل انتم انتم لا مرحبا بكم انتم قدمتموه لنا فبئس القرار یہ ایک فوج ہے جو تمہارے ساتھ گھستی چلی آ رہی ہے ان کو خوش آمدید نہ کہا جائے یہ دوزخ میں جانے والے ہیں کہیں گے بلکہ تم ہی کو خوش آمدید نہ کہا جائے تم ہی تو یہ بلا ہمارے سامنے لائے ہو سو یہ برا ٹھکانہ ہے قَالُوا رَبَّنَا مَنْ قَدَّمَ لَنَا هَٰذَا فَزِدْهُ عَذَابًا وَعَذَابًا فِينَا وَقَالُوا مَا لَنَا لَا نَرَانِ جَالًا كُنَّا نَعُدُّهُمْ مِنَ الْأَشْرَارِ اتخذناہم سخریاں امزاغت عنہم الابصار ان ذالک لحق تخاصم اہل النار وہ کہیں گے اے پروردگار جو اس کو ہمارے سامنے لایا ہے اس کو دوزخ میں دگنا عذاب دے اور کہیں گے کیا سبب ہے کہ یہاں ہم ان لوگوں کو نہیں دیکھتے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 سو تمام فرشتوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس کے وہ اکڑ بیٹھا اور کافروں میں ہو گیا کو لنا کن تصولی میں خول قطوبی ادئی استخ بہت انکون تمین لالی خو مل کو مل کوخروج مجھ کل نتی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 ہم اجمع عل عباد کمن المخل سلح کو الحق تبعك منهم اجمعی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 مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ اِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَحِينَ اے پیغمبر کہہ دو کہ میں تم سے اس کا صلح نہیں مانگتا اور نہ میں بناوٹ کرنے والوں میں ہوں یہ قرآن تو اہل عالم کے لیے نصیحت ہے